اب اس نے دو جرم کیے نا ایک تو حقوق العباد میں اور ایک حقوق اللہ میں کیونکہ اللہ کا حکم توڑا اللہ نے فرمایا نہیں قتل کرنا ہے لیکن اس نے حکم کو توڑا قتل کیا تو اس کا سزا بھی ہے غلام کو آزاد کرنا اور جس کو قتل کیا ہے تو اس کی قیمت ادا کرنا ہے وہ حقوق العباد میں سے ہیں فرمایا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ یا صدقو وہ لوگ معاف کر دے جس کا قتل وہ کر چکا ہے فا ان من قوم اگر ہو وہ ایسے قوم سے ادو ولکم ذو تمہارا دشمن ہے وہ مؤمنن او هو مؤمن ایسا ہو سکتا ہے نا کہ بھئی चाइना میں ہے روس میں ہے فرانس برطانیہ میں ہیں اور وہ ہے مسلم مؤمن ہے غلطی سے قتل قتل ہو گیا اب جب قتل ہو گیا تو جن کے ساتھ تمہاری دشمنی چل رہی ہے کفار ہیں تو جو مارا گیا ہے وہ تو مسلمان ہے لیکن ہے کفار قوم سے تو اس کے کی لیے کیا قانون ہے فرمایا پتا ہری الرقت مومن صرف ازاد کرنا ہے ایک مومن کو بس اب چونکہ جو قتل ہوا ہے وہ اللہ کے نافرمانی ہوئی ہے اور اس کے ایمان کے بارے میں علم نہیں تھا اور قتل بھی ہو گئے تو غلطی سے تو اب اس کی قیمت جو ہے وہ کافر کو نہیں دیا جائے گا ہاں جب قیمت کے دینے کے بارے گی تو سورت بدل جائے گا اور میں وہ انکان ان قومن اگر ہو ایسے قوم سے بے نقم تمہارے اور ان کے درمیان میں عہد ہے پیمان ہے وعدہ ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا فدیتم مسلمتن فدیا دینا ہے پورا پورا الحس کے وارسوں کو پورا پورا, پورا دیں گے ان کے وارثوں کو کیونکہ آہد ہوا ہے نا یہ تو ہوا ان کی قیمت ان کا بدلہ چکانا اب اللہ کے بارے میں حکم آیا تو فرمایا وہ تحریر رقبت آزاد کرنا ہے ایک مسلمان کو اس کے گردن کو آزاد کرنا ہے کیونکہ ایک گردن کو تو اس نے قتل کر دیا ہے نا اب اس کے بدلے میں کوئی غلام گردن کو آزاد کیا جائے تو اس کا کفارہ بن جائے تاکہ وہ اللہ تعالی کے دین کا عمل آزادانہ طور پر کر سکے غلامی سی نکل کر وہ جہاد میں جا سکے گا کیوں غلام جہاد میں نہیں جا سکتے مالک کے ساتھ تو جا سکتے مالک کے کہنے پر بھی جا سکتے مالک اس کو بیچ سکتے ہیں لیکن خود اس کو اختیارات نہیں ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ابو حرا نے فرمایا کہ اگر جہاد کا مسئلہ نہ ہوتا والدہ کی خدمت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ مجھے غلاموں میں بنا دے کیونکہ غلام آدمی وہ جہاد پر نہیں جا سکتا ہے ہاں اور اس میں حج کا لفظ ہے حج کی فرضیت اور اس کے کی فضائل کیونکہ حج پر بھی غلام نہیں جا سکتے جب تک مالک اس کو نہ بھیجے اجازت نہ ہو مسلمان غلام کو یہاں تک اگر مالک سے باغ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نماز اور عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک اپنے مالک کی طرف پلٹ کر نہیں آئے گا صحیح احادیث میں موجود ہے تو یہاں اس لیے دونوں جگہ فرمایا کہ رقبت مومنت رقبت مومنت مؤمن کو آزاد کرنا ہے مؤمن کو آزاد کرنا ہے متاب نہیں پاتا ہے غلام نہیں پاتا ہے یا غلام تو پا لیتا ہے لیکن غلام کی قیمت نہیں پاتے تو پھر کیا کرنا ہے کیونکہ چونکہ اللہ کہا کہ تو اللہ نے اس میں ترمیم کیا فرمایا فسیا مشہور نے متطابین فسٹ روزے رکھنا ہے مسلسل دو مہینے مسلسل دو مہینے اس میں کوئی اختیار ہے ہاں اگر مریض ہیں درمیان میں روزہ چوٹ جائے یا سفر پر ہے روزہ چوٹ جائے تو وہ استثنائی صورت ہے لیکن مریض بھی نہیں ہے سفر پر بھی نہیں ہے اور جس طرح خواتین میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے اور اس کو ادر شرعی جس طرح حید ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے نفاظ بھی نہیں ہے اور روزہ کوئی درمیان میں چھوڑ دے تو پھر سے دوبارہ سے ابتدا سے روزے رکھیں گے یہ اس کی سزا ہے کیونکہ ساٹھ دن اللہ نے ان کو مسلسل روزوں کا حکم دیا ہے متطاب تاکہ اچھے طریقے سے اس کا نفس جو ہے وہ پسل جائے اس کو صحیح معنوں میں تخوے کے طرف مائل کیا جائے کیونکہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے یا ایک معاہد کو قطر کیے جس سے وعدہ کیا گیا تھا فرمایا تو بتم من اللہ یہ توبہ اللہ کی طرف سے وقان اللہ من کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے اس لیے کہ وہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے اللہ کو علم ہے پیسے نہیں ہے تو فرمایا اس کی حکمت کے تحت انہوں نے کہا روزے رکھو اور کوئی اعتراض کر لے کافر کو کیوں پیسے دے فرمائے یہ میرے حکمت ہے کیونکہ وعدہ کر چکے ہیں وعدے کے پاسداری ضروری ہے لہٰذا اس کے پاسداری کرو تو اگر کوئی کہہ رہے کہ یہ غلطی سے قتل ہو گیا پھر بھی اتنے سزائے کیوں ہے فرمائے اللہ کے اس میں حکمت ہے اس غلطی پر سزا اس لیے رکھا ہے اس سے تو غلطی ہو گئی لیکن جس کا بندہ مر گیا اس کی کیا غلطی تھی تو اللہ تعالی کے کاموں میں حکمت ہوتا ہے اس لیے اس کا تو قیامت چکانا ہے وہ اب المومن جس نے قتل کی کسی مومن کو تیار کیا اس کے لیے عذاب نظیما بہت بڑا عذاب سخت واحد ہے یہ قتل عامد پر کہ اس کے لیے اللہ تعالی نے لفظ استعمال کیا لفظ لعنت استعمال کیا آذاب کے لیے آادہ کا لفظ استعمال کیا اور آذاب کے لیے عذاب کے ساتھ عظیم کا لفظ استعمال کیا اور ساتھ میں خالدن کا لفظ استعمال کیا یہ انتہائی سارے واحدات ہے اور پھر اس بارے میں جیسے کہ سلف صالحین میں اختراع کہ جان بوجھ کر قتل کرنے والا اس کا حکم کیا ہوگا تو چونکہ صلف صالحین کا شریح اور واضح واضح موقف یہ ہے کہ گناہ کبیرا کا مرتکب وہ ابن مستقل جانمی نہیں ہے ہاں اس کے لیے جو تاکیدات استعمال ہوئے ہیں وہ خالدن کے اعتبار سے یہ طویل سزا کے طور پر ہو سکتا ہے کہ اللہ بہت طویل اس کو سزا رہے طویل سزا کے طور پر تو ہو سکتا ہے لیکن مستقل جہنم نہیں ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے دلیل وہ پیش کرتے ہیں اتنا لال آیا پھر کبھی ہو یا پھر دون ادا لے کر کہتے لفظ دونوں جو آیا ہے وہ سب کے لیے شریک ہے دونوں کے اندر قتل بھی داخل ہے لہذا اگر کسی نے غلطی سے قتل کیا ہے یا جان بوجھ کے کی کیا ہے لیکن ہے وہ مومن ہے تو پھر اس کے لیے آباد ہمیشہ جہنم نہیں ہے بلکہ اس کے لیے جانم کے سزا ہے جانب میں جائے گا جب تک اللہ چاہے گا اس کو جانب میں رکھے گا لیکن اس کے لیے چھٹکارا ہے ایک دن اس کے لیے نکلنے کی امید ہے ہاں ابدن جانم تین طبقات کے لوگوں کے لیے ہے ابدن وہ لوگ رہیں گے جو مستقل یا تو کافر ہیں یا منافق اعتقادی ہیں یا مشرق ہیں ان تین طبقات کے لوگوں کے لیے مستقل جانم ہے لیکن جو مسلمان ہے معاہد ہیں اس کے لیے مستقل جانم نہیں ہے فرمایا منوان والو جب تم سفر کرو پھر ارد زمین میں فتح فستم تم تحقیق کرو ولاب تم جب تم سفر کرو فی, فی سبھی اللہ اللہ کے رستے میں فتح فستم تم تحقیق کر لیا کرو ولا تقولو اور مت کہو لمن الشخص کو القان جس نے ڈالا ہے پیشتیا علیکم السلامہ علیکم السلامہ تمہارے اوپر سلام لست مومنن تم مومن نہیں ہو یہ تربیت پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا کہ جب تم جہاد میں جاتے ہو اللہ کے رستے میں تو اب تمہارے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ یہ کام انتہائی اعلی ہے جہاد کا کام اعلی کام ہے تو اعلی کام میں اعلی قسم کے آدات اخلاقیات تقوی، دینداری پیدا کرنی کی ضرورت ہے. تو فرمائے جب تمہارے اوپر کوئی سلام کرتا ہے تم اس کو جواب میں کہتے ہو کہ لست مومن تم مومن نہیں ہو یہاں جس طرح مشہور تفسیر ہے سابق کرام کسی علاقے میں جا رہے ہیں کوئی شخص اپنے بکریوں کو لے کر گزر رہا ہے سلام کیا انہوں نے قتل کر ڈالا یہ ڈر کے مارے سلام کر رہی ہے حقیقت میں مسلمان نہیں ہے اللہ رب العالمین نے فرما ایسا مت کرو تحقیق کرو تحقیق کے بعد فیصلہ کرو عمل کرو فرماگونا اور دنیا تم طلب کرتے ہو دنیا کے سامان فائن مکان اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں تمہیں ہماری غنیمت چاہیے تو اللہ کے پاس وہ دیتا ہے تم نے ایک شخص کو بے گناہ قتل کر لیا ہے تحقیق کے بغیر کزال قبل ہو تم اسی طرح تھے اس سے پہلے تم بھی تو بکریوں کو چرانے والے تھے تم بھی تو اس طرح فقیر کلاش قسم کے لوگ تھے تمہارا بھی تو شروع میں دین کی کوئی علامت معلوم نہیں تھی من اللہ علیکم السلام کی اللہ تعالیٰ نے تم پر فَتَبَيَّنُوا فَاسْتُمْتَحِقْ کر لیا کرو ان اللہ یعلم اللہ تعالی کا نبی ما تعملون خبیر ہے جو تم عمل کرتے ہو خبردار جو تم اعمال کر رہے ہو ان تمام اعمال پر اللہ تعالی باخبر ہے۔ اس کے علم کی احاطے میں ہے۔ لا یستوی القائدون نہیں ہے برابر بیٹے رہنے والے لوگ میں المومنین ایمان والوں میں سے غیر ہر سیوائے عذر رکھنے والوں کے ایک ہے وہ لوگ جو معذور ہے نابینا ہے لنگڑے ہیں یا ایسے بیرے ہیں جو ضرر ہے اس کے جانے میں یا ہاتھوں سے معذور ہے پاؤں سے معذور کوئی بھی ضرر ایسے ضرر جو جہاد میں جانے سے مانے ہو رکاوٹ ہو فرمایا نہیں ہے برابر پیچھے بیٹھنے والے لوگ سوائے معذور لوگ اوکے ولمجاہد و نفی سبی اللہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے بے اموالہم والن خزم اپنے مالو جانوں کے ساتھ جہاد میں پہلے مال کا ذکر کیا اس لیے کہ مال اگر انسان دے دے تو جان کی باری بعد میں آئے گی پہلے مال مال سے انسان کا محبت ہوتا ہے نا دل میں پیار ہے محبت ہے مال ضائع ہونے نہ دے تو فرمایا کہ مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں نفسوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں تو یہ لوگ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں لڑنے والا اور گھر میں پیچھے رہنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا فضل اللہ المجاہدین بیام القائدین الجاہدین فضیرت دی اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں کے ساتھ اپنے نفسوں کے ساتھ ان لوگوں پر جو بیٹھے رہنے والے ہیں درجے کے اعتبار سے اللہ نے مرتبے کے اعتبار سے ان کو اعلیٰ درجہ دی ہے اس آیا سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کے تین طبقات ہیں ایک طبقہ اللہ کے رستے میں لڑنے والوں کا ہے ایک طبقہ معاشرے میں پیچھے رہنے والوں کا ہے تو دونوں طبقوں کے ساتھ کلواز اللہ حسن اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے لیکن یہاں اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کا فکر اور سوچ کیا ہے ان کا فکر اور سوچ یہ ہے کہ اللہ ہمیں موقع دے تو ہم بھی لڑیں گے لیکن ہے یہ پیچھے اپنے سستی کی وجہ سے پیچھے ہیں یا شیطان نے باز حربوں میں ان کو گرفتار کیا ہے یا ان کے لڑنے کے وہ موقع میسر نہیں ہے جہاں یہ لڑنا چاہتے لڑ سکتے ہیں جہاد کے جو عذر ہے وہ عذر ان کو پیش ہے لیکن اللہ اور رسول کے ساتھ یہ مخلص ہیں جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مماتا مم جو بھی شخص مر گیا لم یغزو ولم یفظ بھی نفسا نہ اس نے جہاد کیا نہ اس کے دل میں جہاد کی تمنا رہا تو ما شعبت من النفاق اس کا موت منافقت کے ایک شعبے پر ہے تو کیسے وہ شخص مومن ہوگا جو اللہ اور قیامت پر اس کا ایمان ہو رسول کی اطاعت پر اس کا اقرار ہو نماز پڑھنے والا ہو اور دیندار ہو پرزگار ہو پھر وہ جہاد کے لیے نیت نہیں کرے گا نہیں ہو سکتا یہ یہ تو ایک منافق کیا علامت ہے ہاں یہ ضرور اس آیات میں ہے کہ جو لوگ صحیح نیت پر ہے لیکن معاشرے میں ہے جہاد میں نہیں ہے تو ان کو آپ منافق نہیں کہہ سکتے جہاد میں وہ شریک نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں میں جہاد میں شریک نہیں ہوں لیکن اس جہاد سے یہ اختلاف رکھتا ہے جس طرح آج کل جس طرح مسلمانوں میں ہے پوری دنیا میں یہ مسائل ہے یا اس جہاد سے ان کو اختلاف ہے کہ میرے نظر میں میرے علم میں یہ جہاد صحیح نہیں ہے یا جہاد صحیح ہے میرے لیے شرعی ازر ہے میں اس میں شریک نہیں ہو سکا ہوں تو اس کے اوپر نفاق کا فتو نہیں لگے گا نفاق کا فتو اس پر لگے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس کی دشمنی ہے وہ اس وجہ سے جہاد کی مخالفت کرتا ہے خام خاں لوگوں کو مانا ہے اپنا کاروبار کرو لوگ کہاں پہنچ گئے اور ہم لوگ کہاں رہ گئے یہ عام طور پر لوگوں کو یہ سوچ جہاد کی مخالفت میں اس قسم کے لوگوں کا کردار بہت نقصان دہ ہے اور وہ لوگ جو لڑنے والے ہیں پیچھے رہنے والے ہیں ان میں درجات کا فرق ہے ضرور ایک شخص اپنا مال اپنا جان دیتا ہے تو اللہ نے ان کا خاص ذکر کیا اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے کے ساتھ بلائی کا مجاہدین حضر نظیم فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو پیچھے بیٹھے رہنے والوں پر عجر عظیم کے ساتھ قائدین پر جو رہنے والے ہیں جہاد میں شریک نہیں ہے محاشرے میں اپنے کاروبار یا گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان پر اللہ نے ان کو درجہ دیا ہے درجات منہو درجات یہ اس اللہ کے طرف سے وَمَغْفِرَا وَمَغْفِرَتْ ہے اور اَوْرَحْمَتْ ہے یہ يَوَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت میں ربان یہ تقسیم فرمایا اللہ کے طرف سے ہے اللہ کے اس تقسیم پر ہمارا ایمان ہے اس لیے کہ وہ غفور اور رحیم ہے غفور معنی درگزر کیا اس نے جو لوگ جہان میں شریک نہیں ہوئے لیکن منافق نہیں ہے تو وہ اللہ کے غفران کی وجہ سے اللہ کے رحیم ہونے کے صفات کی وجہ سے وہ اللہ کے رحمت کے مستحق ہے اور اللہ اس کو اس لیے اجر میں شریک کر رہا ہے کہ وہ کلنوض اللہ حسن اللہ ہر ایک سے اچھا وعدہ کر رہا ہے ان نل لدینہ وہ لوگ توقع بلائکتوں جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے ظالمین بھسم ظلم کیا انہوں نے اس حال میں اپنے نفسوں پر یعنی وہ لوگ جو فرشتے ان کے روہے نکال رہی ہیں مر رہے ہیں وہ فرشتے ان کو فوت کر رہے ہیں ظالمین بھس انہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں وہ اپنے نفسوں پر قالو فرشتے کہتے ہیں فیما کس کام میں تھے تم کہاں تھے تم کیا گزار رہے تھے زندگی قالو وہ کہتے ہیں کن نام فینا تھے ہم کمزور سوال ان کا یہ ہے کہ تم کون سے لوگوں میں تھے کیا تمہاری کارکردگی ہے وہ کہتے ہم تو کمزور لوگ تھے اور الحال زمین میں کالو وہ کہیں گے علم تکن عرد اللہ کیا نہیں تھے اللہ کے زمین واسعت وسیع فتوح جروحیات ہم اس میں ہجرت کر لیتے ہیں مانا جو لوگ ڈر کے مارے خوف کے مارے اسلام کو چھوڑ کر کفر پر عمل کرتے ہیں اور کافروں کے بستیوں میں مر جاتے ہیں اور دین کے لیے ضروریات موجود ہے اور ان تمام ضروریات کے باوجود وہ سفر کر کے ان علاقوں سے نہیں نکلتے ہیں بلکہ دنیا کے مفادات کی وجہ سے اپنے گھر بار کی وجہ سے کافروں کے تسلط میں رہتے ہیں اور اسی حال میں وہ جہاد سے متنفر بھی ہیں اور اسلام کے لیے وہ ہجرت بھی نہیں کرتے وہاں ان پر اسلامی اعمال پر پابندی بھی ہے تو صرف دنیا کے مال و مطاح کے وجہ سے وہاں رہے ہیں تو اب موت کے بعد فرشتوں کے ساتھ ان کا مکالمہ ہے وہ کہتے ہیں ہم کمزور تھے جواب ملتا ہے کیوں کمزور تھے تم اس علاقے سے ہجرت کر لیتے الم تک واشا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی وہاں سے تم نکل جاتے جہاں اسلام پر تم عمل کر سکتے وہاں چلے جاتے فتح جروفیہ اللہ فرماتے اکم جہنم بس ان لوگوں کا ٹھکانہ جانم ہے وہ سات وہ بہت برا ٹھکانہ ہے مسیر پھرنے کے جگہ وہ انتہائی خطرناک پھرنے کے جگہ ہے کہ انسان پلٹ کر جائے گا اللہ المستضع مگر کمزور لوگ من الرجال مردوں میں سے ایون نسائے عورتوں میں سے والبلدانے اور بچوں میں سے اللہ استطعونا جو طاقت نہیں رکھتے ہیں حیلتا کسی قسم کے تدبیر کا اور نہ وہ رستہ پا لیتے ہیں ایسے کمزور عورتیں مرد بچے جو وہاں سے نکلنے کا طاقت اور قوت اور کوئی چالاکی کا ہلا بازی نہیں جانتے ہیں تو مجبور وہاں زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالی چونکہ رحیم ہے روحم بلاہباد اللہ, اللہ تعالیٰ فرما دے ان کو اللہ, غفورا ہے اللہ تعالیٰ ابا کرنے والا انتہائی مہربان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حیات میں ہم بے شریک تھے ہم مکے میں گرفتار تھے یعنی مکے سے ہم اجرت نہیں کر سکتے تھے اور ہم چھوٹے عمر میں تھے اور ساتھ میں خواتین تھی مکے سے نکل نہیں سکتے تھے تو ہم نے مکے میں زندگی جب تک اللہ نے چاہا گزاری اور پھر اللہ نے جب توفیق نکلنے کے دی تو ہم نکل آئے عبداللہ بن عباس نے سیاب کے تحت اپنا ماجرا اپنا واقعہ سنایا یہ سیاب میں ہم بھی شریک تھے ہم بھی شامل اللہ نے جب ہیلا بنایا رستہ تو ہم نکل آئے اور مدینے کی طرف ہم نے ہجرت کی فرمایا فتق اللہ مستم یہ قرآن کا حکم ہے نا جتنا تم طاقت رکھتے ہو اتنا اللہ سے ڈرو علاقے سے تم کو عجت کرنے کا حق تھا جب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تنگی نہیں کرتا ہے جو کیفیت تمہارا ہو اس کیفیت کے مناسبت سے اللہ تم پر تنگی نہیں کرتا ہے جیسے فرمائے حرج ولاج حرج ولاج حرج سب کو مستثنا کر رہا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ تم اس سے مستثنا نہیں ہو اور پھر بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہو نکل جاؤں وہاں سے کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے جب میں تمہیں دین کے بارے میں حکم دے دوں کس چیز کے بارے میں دین کے بارے میں فات مین ہوں مستاحت تو اپنے طاقت کے مطابق اس پر عمل کرو فرمایا سب اللہ ہے جو بھی ہجرت کرے اللہ کے رستے میں یا جتفیل عرض پائے گا زمین میں مراغمن کا بہت سارے جگہ وسا فراوانی مراغما پائے گا موراغما اللہ تعالی اس کو بہت وساحت دے گا اور ایسا ہوا ہے دیکھو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ مکے سے نکل آئے مکے سے نکلنے کے بعد نتیجہ کیا ہوا مکے میں چھوٹے چھوٹے گھر غربت کا عالم پریشانی کا عالم لیکن جب وہاں سے آئے مدینے میں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ وہ دور بھی آیا کہ کسر اور کسرہ کے بادشاہوں کے ہاتھوں کے کنگن انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ڈالے اور کسر کیسرا کے بادشاہوں کے بیٹوں کو انہوں نے اپنے گھروں میں غلامی کا کام لیتے ہوئے ان سے خدمتگار گار بنایا اور خیبر والوں کے زمینوں کے ٹکڑے انہوں نے آپس میں تقسیم کیے اور ان لوگوں کے جو یہود نسرا اور مشتقین کی کمائیاں تھی ان کمائیوں کو مسجد میں ڈیر بنا کر اور صحابہ کو بوریوں میں بر بر گرے دیا یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ کے رستے میں اللہ کی جہاد میں ہجرت میں نکل جائے تو اللہ فرماتے کہ یہ جد فضا مراغمن کا اللہ تعالیٰ اس کو وساحت بھی دے گا فراغ زمین بھی دے گا اور اس کی ضرورت کے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا بشرط کہ وہ اخلاص کے ساتھ اس رستے میں قدم رکھے یہ اللہ کے وعدے ہیں اور یہ وعدے اللہ رب العالمین نے پورے کیے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے بہت سارے مثالیں موجود ہیں دنیا میں پھر اللہ رب العالمین نے ہر دور میں اس عمل کو جاری رکھا ہے ہر دور میں جہاد ہوتا ہے کہیں علماء کے لکھنے کی صورت میں گفتگو کی صورت میں مباحثوں کی صورت میں کئی علما کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور کہیں پھر ختال کی صورت اختیار کر لیتا ہے لیکن یہ ہجرت اور ہجرت کے بعد جہاد اس کے ساتھ اللہ فوراً انقلاب جاتا ہے تبدیلی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب زمین میں تم ہجرت کرو گے تو اللہ زمین میں وسعت تمہیں دے گا موراغما رہنے کے جگہ کو کہتے ہیں جہاں تم رہو گے نتیجہ یہ آئے گا کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ, ساتھ تمہیں عجر عظیم بھی دے گا یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ نب العالمین نے یہ وعدے کیے ہیں اپنے مجاہد بندوں کے ساتھ دلہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کے معنی کرتے ہیں موراغما کے رہنے کے جگہ پھرنے کے جگہ یہ اللہ تعالیٰ تم کو وسیع دے دے گا اور یہ بات تو بالکل واضح ہے اب مسلمانوں نے جہاد کیا افغانستان میں اور روس کے ممالک ٹکڑے ہو گئے اب وہ چاہے جس صورت میں بھی ہو گئے لیکن مسلمانوں کے لیے دروازے کھل گئے اور مختلف ممالک ان میں الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے آج جہاں سے مسلمان چاہتے ہیں وہاں جا کر کے اس ان ملکوں میں پھرتے ہیں تاج ہے سمرکند ہے تاجکستان ہے ازبکستان ہے بخارے وغیرہ میں پہلے تو جا ہی نہیں سکتے تھے اگرچہ ان لوگوں کا حالات کیونکہ اس نے انتہائی طویل تسلط ان پر کیا تھا ان کو آپ پہچان نہیں سکتے ہیں سوائے بہت کم لوگوں کے یہ مسلمان ہیں ان کی شکلیں ان کے صورتیں ان کے لباس لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاد کے ذریعے سے ان کو نجات دی اور مسلمانوں کو مراغما دے دیا کہ جس علاقے میں جاتے ہیں وہ بس سکتے ہیں ان ملکوں میں کیونکہ تسلط ان کا ختم ہو گیا دہریوں کا فرمایا خروج ممبئی تھی مہاجرن جو نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اللہ کے طرف اور رسول اس کے رسول کی طرف اللہ کے نبی کی زندگی میں تو اللہ اور رسول کے طرف نکلنا اب اللہ کے طرف نکلنے کا معنی کیا ہے اللہ تو آج پر ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے نکلنا رسول کے طرف نکلنے کا معنی اس وقت بھی اور آج بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے احیاء کے لیے نکلنا کہ میں اس علاقے میں اللہ کے رسول کی سنت پر عمل نہیں کر سکتا ہوں اللہ کے قرآن پر عمل نہیں کر سکتا ہوں تو اللہ اور اللہ کے رسول یعنی قرآن اور حدیث کے لیے ہجرت کرنا دین کے لیے ہجرت کرنا بنیاد ہی ہے فرمایا عید پھر پایا اس کو موت نے موت نے آ گیرا اس کو پکڑا اس کو موت نے فقد وقال اجرہ یقیناً ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ پر معنی یہ اللہ کے رسے پر نکل گیا اب اس کی زندگی میں بہت بڑا کوئی انقلاب نہیں آیا یہ اپنے ہجرت کے مقام تک بھی نہیں پہنچا رستے میں ہی بہت ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اجر دے دیا کیونکہ مہاجرین کا اجر کیا ہے وہ ہم نے صورت آل عمران کے آخری رکوں میں پڑھ لیا تھا کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں قتال جہاد کرتے ہیں اللہ ان کے لیے جنت کے باغات دیتے ہیں فرمایا کان اللہ غفور اور ہے اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت میں ربان اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر فوری طور پر فیصلہ کرتا ہے وہی را ضرب تم فضا جب تم سفر کرو زمین میں فلح سالح تمہارے اوپر جنا ہاں ضرور جب تم زمین میں سفر کرو فلح سالحم جنا ہوں نہیں ہے تمہارے اوپر گنا ان تک سرو جی کہ تم کم کرو میں سولا نماز میں سے قصر مانا کم کرنا چار رکعات کے بجائے دو ان خفتم اگر تم پر خوف فتنے میں ڈال دیں گے تمہیں کافر بولو جنہوں نے کفر کیا ہے لقم تمہارے لیے ادو بم ہونا کھلا دشمن ظاہر دشمن کیونکہ قتال کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں آپ حالات سفر کی نماز بھی ہے حالات خوف حالات سفر نماز کا مسئلہ تو فرمایا سولاد کو قصر کرو چار کے بجائے دو پڑھو اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دشمن تمہارے تعقب میں رہتے ہیں اللہ دیکھو اپنے عبادات کم کرتا ہے اپنے بندوں کے نفوس کا ساتھ میں خیال ہے فرمایا کن تبیم جب ہو آپ اس میں ان لوگوں میں آپ موجود ہو کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ قائم کریں ان کے لیے نماز فل تک ان میں سے ماہ کا آپ کے ساتھ خزوب اصل چاہیے کہ وہ پکڑ لے اپنا ہتھیار پیدا سجدو فصو جب سجدہ کر لے پل یا گم فصیے ہو جائیں تمہارے پیچھے وا تھی چاہیے کہ آئے وہ دوسرے گھروں اخرى لم سلو جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے بل روسل ماں کا نماز پڑھے آپ کے ساتھ خزو حضر چاہیے کہ پکڑ لے وہ اپنے بناؤ کے سامان وہ اور اپنا اسلحہ ہتھیار بھی اور بچاؤ کے سامان بھینا کا فروغ پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے لو تفلو نہ تمغافل ہو جاؤ انسلحاطم اپنے اسلحے سے وہ تاط کم اور اپنے سامان سے فیا میلو نہ تمہارے اوپر بولا جنا کم نہیں ہے گنا تم پر انکار اگر ہو تم تُمْ کوئی تکلیف مرین بارش سے اوکن تم مرض تم بیمار ہو انتظم یہ کہ تم رکھ لو اسلحے کو خزو اور پکڑ لو حجر اپنے بچاؤ کے سامان ان اللہ, اللہ تعالیٰ نے سفر کی نماز کا ذکر کیا اور حالات خوف کا اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کم تفیحم جب آپ ان میں ہو مانا اللہ کے نبی جب زندہ تھے تو تب کبھی سہاوا میں ہوتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے تو ان لوگوں کے عقیدے کا رد ہے جو کہتے اللہ کے نبی ہر جگہ ناظر تھے اور ہیں جب اس وقت اللہ فرماتے جب آپ ہو تو ایسا کرو جب آپ نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے تو ابھی ابھی کیا ہوگا ہم کہتے چلو آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ ہے تو اب تو ہے ہی, ہی ہے نا تو اب اللہ اللہ کا حکم رسول کے لیے کیا ہے کہ جہاں مسلمانوں کے جماعت لڑ رہی ہیں تو امامت آپ نے کرنا ہے تو آپ بتاؤ کہ کون کون سے جگہ اللہ کے نبی امامت کر رہے ہیں دنیا میں کیونکہ جن لوگوں کا یقین ہے کہ اب بھی اللہ کے نبی موجود ہے ہر جگہ ہے تو اس کو تو حکم یہ ہے کہ اے نبی جہاں آپ ہوں گے نا تو وہاں کے لوگوں کی امامت آپ نے کرنی ہے دو اسوں میں ان کو تقسیم کرنا ہے ایک جماعت آپ کے ساتھ ہوگی نماز پڑھے گی دوسری جماعت پیرے میں ہوگی جب وہ پیرے والے جماعت پیرا دے چکے ادھر ان لوگوں نے ایک رکعت پڑھ لیا یا دو رکعتیں پڑھ لی کیونکہ دو رکعتوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے ایک رکعت کی صورت میں بھی ہوتا ہے تو یہ لوگ چلے جائیں گے اور جو لوگ پیرا دینے والے ہیں پہرے والے آ جائیں گے تو اب اللہ کے نبی اگر موجود ہیں ہر جگہ ہیں تو کون کون سے علاقوں میں اللہ کے نبی امامت کرا رہے ہیں معلوم ہوا اس آیات سے کہ یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور زندگی میں بھی اس مرحلے کے ساتھ جس محاذ پر خود نبی موجود ہوں اور پھر علماء نے ان نمازوں کو جمع کیا ہے اور نو قسم نماز ثابت کیا ہے کہ حالات خوف اور سفر میں نو قسم کے طریقوں سے انسان نماز پڑھ سکتا ہے وہ ایک رکعت ہو سکتا ہے وہ دو ہو سکتا ہے وہ بیت اللہ کے جانب ہو سکتا ہے اس سے ہٹ کر دوسری طرف منہ ہو کر کے وہ پڑھ سکتا ہے وہ سارے کو پھر امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے زاد میں جمع کیا ہے یہ سفر اور خوف کے نمازے ہیں تو یہاں پر اس کا ذکر ہوا یہ اس صورت میں ہوگا جب جنگ کی کیفیت کیا ہو ابھی جو کیفیت ہے نا اس کیفیت میں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کیوں ابھی جو کیفیت ہے اور اس حیات میں جو کوئی کیفیت ہے وہ آمنے سامنے کی کیفیت ہے تلواروں کے جنگ کی کیفیت ہے لیکن اگر آپ سہرا میں کل جگہ میں لوگوں کو نماز میں کڑے کرتے ہیں اور دشمن سامنے ہے وہ تو نشانہ بنائیں گے تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ جہاں جہاں محاذوں پر مسلمانوں کے مقابلے کے مورچے جاری ہیں جہاں دو لڑائی ہوتی ہے تو دو بدو لڑائی کے اندر تو یہ کہہ کیا ہے کہ کوئی لڑنے والے لڑیں گے اور کوئی نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں گے اور لڑنے والے نماز والے دونوں اپنے کام میں مصروف ہوں گے نمازی فارغ ہونے کے بعد آئیں گے اور لڑنے والوں کو نماز کا موقع دیں گے ان کے پیرے وہ سنبھالیں گے تو چاہے وہ الگ الگ جماعتیں کریں گے لیکن یہاں اللہ کے رسول کے لیے خاص حکم ہے کہ اے نبی جب آپ ان میں موجود ہو تو اس ترتیب سے ان کو نماز پڑھاؤ لیکن اب جو کیفیت ہے چونکہ اللہ کے نبی تو موجود نہیں ہے تو آپ جماعتوں کے صورت میں مجاہدین نماز پڑھیں گے وہ صلات خوف ہو یا میدان جہاد میں جنگ جاری ہو اس صورت میں ہو یا سفر کی صورت میں ہو سفر کی صورت میں تو یہ اس کا صورت بدل جائے گا امن ہے صرف سفر ہے ساری مل کر نماز پڑھ سکتے کوئی کباہت نہیں ہے خوف نہیں ہے تو یہاں پر فرمایا کہ اپنے اسلحے کو پکڑنا ہے تو نماز میں اسلحے سے مراد کیا ہے دور حاضر میں اس کے سر کے اوپر ٹوپی رکھتے ہیں گولی اس پر اثر نہیں کرتے سینے کے آگے پیچھے کمر پر وہ جیکٹ پہنتے ہیں جس کے اندر گولی کے تاثیر کے لیے انہوں نے ایک لوہے کی پٹی لگائی ہوتی ہے کہ وہ گولی داخل نہیں ہونے دیتے بلکہ دائیں بائیں اس کو کراس کرتے ہیں اس وقت یہ اسلحے ہیں کہ بچاؤ کے اسلحات کم وہ امت آتے کم سامان ہے بچاؤ کا اسلحہ ہے وہ جو چیزیں اس میں ایسے ہیں جو باندھنا پڑتا ہے مضبوط مضبوط بٹ ہے دوڑ لگانے کے لیے اب یہ آپ کو کھولیں گے اچانک نماز کے حالات میں حملہ ہو جائے تو اس وقت آپ کیا کرو گے تو یہ آپ کے بندے ہوئے ہوں گے یا جس طرح راکٹ وغیرہ ہیں یا دوستی بم وغیرہ ہیں جو چیزیں وہ اپنے بدن کے ساتھ باندھ کر رکھتے ہیں اور اس کے باندھنے میں ٹائم لگتا ہے اچانک دوڑ کر حملے کے لیے اچانک اس کو پھر استعمال کرنے میں دقت ہوتی ہے یا اپنے دفاعی طور پر بھاگنے میں دقت ہوتی ہے تو یہ چیزیں حالات نماز میں بھی ساتھ ہوگی اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہاں اس کی اجازت دی کہ اگر بارش کی صورت میں بارش سے پناہ کی جگہ نہیں ہے یہ انسان انتہائی بیمار ہے بیماری کی صورت میں وہ اسلحہ اتار کے نماز پڑھتا ہے لیکن یہ اس مختلف کے مختلف صورتیں پھر محاذ کی صورت کے ساتھ بن جاتی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ کافر اللہ کافرین یقینا نے تیار کیا ہے کافروں کے لئے عذاب کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو تکلیف دیتے ہیں تو اللہ ان کو بعید سناتا ہے کہ یہ دنیا میں جتنے بھی تمہیں تکلیفیں مل رہی ہیں اللہ کی دین کے دین کی وجہ سے اس کا سلا جواب اللہ ان کو دے گا فضا قبضا کرو نماز کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے حالات میں والا جنوب اور اپنے کر بٹوں پر تم, پر تم مطمئن ہو جاؤ مانا بے خوف ہو جاؤ فاقی مسلطا پھر قائم کرو نماز ان نسلاتا یقیناً نماز کا نت ہے المن والوں پر کتاب موخوا مقرر وقتوں میں نماز کے ادا کرنے کے بعد ذکر کرنا مانا یہ کہ نماز اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ذکر ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ تم نماز سے فارغ ہو گئے اب تمہاری چھٹی آپ نے دیکھا ہوگا نہ سمجھ قسم کے لوگ وہ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں مسجدوں میں تو ایسے بیٹھ جاتے ہیں جس طرح گونگا بالکل اکھا پکا بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہیں نماز آپ نے پڑھ لیے ہیں تو پڑھنے کے بعد ذکر کرو تین دفعہ است اللہ است اللہ اس کے بعد اللہ مانتا السلام امین کا السلام تبارک اس کے بعد جو مسنون دعائے ہیں اللہ اس کے بعد مینتیس اور اور بار کا ذکر اس کے بعد ایات الکرسی وغیرہ صبح کے اسکار شام کے اسکار نماز سے فارغ ہونے کے بعد مانا یہ نہیں کہ آپ تم خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ نہیں عبادت کرو اللہ کا ذکر کرو ہر وقت اللہ کو یاد کرو پھر اس میں وہ تین طریقے یا تو بندہ قیام کر سکتا ہے قیام سے عجز ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا اگر بیٹھنے سے آجز ہے تو الا جنوب اپنے کروٹ کے بل لیکن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے فرما کہ جب تم بے خوف ہو جاؤ عزت ما تم اب دیکھیں یہ خوف کے حالات میں ہے جنگ کے حالات میں نماز جاری ہے نا اب جو لوگ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے کاروبار کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑتے ہیں ان کے بارے میں کیا پتہ ہوگا ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے نماز میں گنجائش نہیں ہے کہ تم چھوڑ دو خیر ہے یہ بھی تو دین کا کام ہے تم لڑ رہے ہو اللہ کے لیے نہیں پر میں پڑھنا ہے سولا نماز کو اس ترتیب سے قائم کرو جو ترتیب امن والا پہلے سے تھا ان نسولا یقیناً نماز ایمان والوں پر کتابہ مقرر وقتوں میں ہے مقرر وقتوں میں مسلمانوں پر نماز ہے ہاں اس میں جو شریعت نے اجازت دی ہے سفر کے حالات میں دو نمازوں کو اکٹھا کرنا بھلے وقتوں سے آگے پیچھے ہو جائے اس کے لیے شریعت میں اجازت ہے جمع بینسلا ظہر کی نماز اصر کے ساتھ مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ یا عصر کی نماز ظہر کے ساتھ اور عشاء کی نماز مغرب کے ساتھ جمع تقدیم اور جمع تاخیر اس کو کہتے ہیں یہ دونوں جائز ہیں بعض لوگوں نے کہا اس کو جمع سوری کہتے ہیں جمع سوری تو جمع سوری کیا ہے کہتے ہیں جمع سوری یہ ہے کہ ظہر کا ٹائم داخل ہو گیا اور چلتے چلتے اب یہ بالکل اینڈ پر پہنچ گیا ہے اب زہر کا ٹائم ختم ہونے والا ہے اور اس کے اخری کونے اور نکڑ پر تم نے زہر کی نماز پڑھ لی اور جیسے زہر کی نماز سے فارغ ہو گئے تو اثر داخل ہو گیا اب اس کے شروع والے وقت میں آپ نے اصر کی نماز پڑھ لی تو کہتے ہیں اس کو جمع سوری کیوں ظاہری صورت میں یہ ایک ہی ایک ٹیم میں دو نمازیں ہیں لیکن حقیقت میں اندرونی خانہ یہ دونوں الگ الگ ہے ایک زہر کے ٹائم پر ہے دوسرا عصر کے شروع والے ٹیم پر ہے اللہ جانتا ہے یہ بات انتہائی غلط ہے کیوں یہ اللہ نے اپنے بندوں پر مہربانی کی ہے یا عذاب میں ڈالا ہے اگر مہربانی کی ہے تو یہ جو ٹیم ڈھونڈنے والا ہے کسی مولوی سے آپ پوچھیں گے تو اس کا آخری نوکڑ معلوم نہیں ہوگا اس کو تو اب وہ کیسے یہ عامی آدمی ڈھونڈے گا کہ یہ زہر کا آخری نوکڑ ہے اور یہ اثر کا پہلا سرا ہے اور پھر یہ اللہ نے سہولت کے لیے یہ کام کیا ہے تو سہولت اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا کہ جب وہ سفر شروع کرتے تھے کرام فرماتے ہیں اگر زہر کا سابقاتے ہو چکا ہے اور سفر شروع کر رہے تو زہر کے ساتھ اثر ملا کر پڑھ لیتے لیکن اگر سفر شروع کر رہے ابھی زہر کا ٹائم نہیں ہوا ہے تو نماز چھوڑ دیتے کہ ابھی ٹائم داخل نہیں ہوا ہے سفر شروع کر لیتے کرتے کرتے یہاں تک کہ اثر کٹن داخل ہو جاتا اور اللہ کی نبی سواری سے اتر کر تو زہر اثر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیتے یعنی یہ تاخیر ہو گیا اور وہ پہلا والا تقدیم ہو گیا جمع تاخیر جمع تقدیم اسی طرح مغرب کی نماز اس میں اگر آپ سوچیں گے تو سہولت کو آپ دیکھ لیں مثلا ایک انسان ہے اس نے بارہ بجے سفر شروع کرنا ہے گاڑی میں بیٹھنا ہے اب اس نے بارہ بجے سفر شروع کیا یا یوں کہ صبح سے اس نے سفر شروع کیا ہے صبح سے گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے فجر کی نماز کے بعد اب وہ جا رہا ہے یہاں تک کے دور حاضر میں یعنی یہ جو ہمارے آج کل کے دن ہیں وہ اگر اپنے نماز کو پانچ بجے تک پہنچا دے پانچ بجے تک تو دونوں نمازیں اکٹھا پڑ سکتا ہے زہر اور اثر پانچ بجے وہ زہر کے ساتھ اثر پڑ لے تو اب اس کو کتنا ٹائم مل گیا صبح اگر اس نے چھ بجے سے سفر شروع کیا ہے اور پانچ بج گئے تو کتنا طویل موقع اس کو سفر کرنے کا مل گیا سہولت ہے اسی ترتیب سے انہوں نے اب اصر کی نماز پڑھ لی اور زہر کی بھی پڑھ لی اور پانچ بجے سے اس نے سفر شروع کیا اب وہ مغرب کی نماز کو عرشا کے ساتھ مرا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ رات کے دس گیارہ بجے تک جا کر کے مغرب کو اس کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو یہ بچ میں لمبے لمبے وقفے ان کو سفر کے لیے ملتے ہیں. پھر اس میں یہ زمینی لحاظ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کئی پانی کا جگہ بہت دور ہے ہے نہر ہے وہاں جا کے پہنچنے میں بہت وقت لگے گا یہ ساری سہولیات ہے اس میں جہاز کا سفر ہے وہ چار گھنٹے کے بعد جو ہے اسٹے کرتا ہے کسی ایئرپورٹ پر پانچ گھنٹے کے بعد اترتا ہے تو جہاز کے بجائے جہاں آپ اسٹاپ کریں گے وہاں آرام سے دو آپ اکٹھا پڑ سکتے ہیں اس وقت یہ تمام سہولیات دنیا میں آپ کو میسر ہے لیکن یہ کہنا کہ جمع سوری اب وہ جہاز والے کو بولے گا ذرا رک جاؤ میں جمع پڑھ رہا ہوں یا وہ بس والے کو بولے گا یہاں رک جاؤ یہ جو ہے زہر کا بالکل آخری نوکڑ آ گیا ہے یہاں روک لو بھائی بھائی ادھر تو پانی بھی نہیں ہے تیرا نوکڑ تو آ گیا لیکن پانی کا نوکڑ نہیں آیا یہ ایسے عجیب فلسفے ہیں کہ خود بھی جو اس چیز کو بیان کرتے ہیں خود بھی نہیں جانتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آسانی پیش کر رہا اپنے بندوں پر جیسے کہ ہم بقرا نپٹ چکے ہیں ولا یورید بکمل اسرا اللہ تم پر تنگی لانا نہیں چاہتے بلکہ یوسرا چاہتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ اس کو اس صورت میں ادا کیا جائے کہتے نہیں قرآن میں آیا ہے کتاب ہم کتاب موقوط آیا ہے لیکن اس آیات کی تفسیر پیغمبر نے کی ہے مخوتا کو ہم سے زیادہ جانتے تھے اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ہم نے کتاب کو آپ پر نازل کیا ہے بَيْنَ سے بِمَا مرا کلّا یہ نہیں کہا بے راہ یہ کہا کہا کہ جو تجھے اللہ دکھاتا ہے اس طریقے سے آپ نے ان کو رہا ہے اللہ نے ان کو دکھایا وَلَا اور ہمت مت ہارو تم ففتغائل قوم قوم کے تلاش کرنے میں مانا جہاد میں سستی مت کرو جو تمہارا دشمن ہے تمہارے خلاف وہ اپنے کام میں مصروف ہے تو تم سستی مت کرو ففتغائل قوم میں قوم کے تلاش کرنے میں انتقنوں تالمونہ اگر ہو تم اٹھاتے ہو تم مشقت کو تکلیفوں کو فرینو میں لمونہ کماتا لمونہ یقیناً وہ بھی اٹھاتے ہیں تم جیسا دکھو جو تم اٹھاتے ہو علم تکلیف کو کہتے ہیں اگر تمہیں زخمی اور تمہیں یہ مشکلات آتے ہیں زخمیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں تو یہ تو ان کو بھی آتی ہے لیکن آگے کیا فرمایا وہ ترجن امین اللہ ہمالۂ ارجون تم امید رکھتے ہو اللہ سے جس کا وہ امید نہیں رکھتے تمہاری شہادتیں جنت کی رہی ان کی امواتوں دنیا کے مال دولت اور تنخواہ کے لیے وہ دنیا کے شجاعت کے لیے لڑتے ہیں اور تم اللہ کے دین کے غلبی کے لیے لڑتے ہو جنت بھی ملتا ہے شجاعت بھی ساتھ مل جاتے ہیں بغیر نیت کا کیونکہ ریاکاری تمہارا مقصد ہوتا نہیں ہے اسے تو ایمان جاتے ہیں تو شجاعت بھی مل جاتے ہیں جنت بھی مل جاتے ہیں وقان اللہ علیہ حکیمہ اور ہے اللہ تعالی خوب جاننے والا حکمت والا مانا اس میں اللہ کا حکمت ہے کہ اس نے کبھی تمہارے اوپر مصیبت کو ڈالا کبھی ان پر اور یہ اللہ نے اپنے علم کے ساتھ یہ تقسیم کیا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب یقینا نازل کیا ہم نے آپ کی طرف کتاب بالحق کے حق کے ساتھ لطاق لتاكما تاکہ آپ فیصلہ کریں ان الناس کے درمیان بما ساتھ اس کے اراک اللہ جو سکھلایا آپ کو اللہ نے ولا تكن للخائنین خصیما مت ہو جانا ان لوگوں کے جو خیانت کرنے والا ہے خصیما جھگڑنے والے مانا یہ کہ جو لوگ اللہ, نافرمان ہے, اللہ ہے, کے نافرمان ہیں اللہ کے دشمن ہیں ان کی طرف داری آپ نے نہیں کرنی ہے آپ اللہ کے دین کے دائی ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اراک اللہ اس قرآن کریم کے تفسیر جو ہے وہ سمجھایا ہے قرآن کریم کا فہم آپ کو اللہ نے سمجھایا ہے اراک اللہ جیسے میں نے پہلے بتایا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کے رائے ہیں جو آپ کا خیال ہے فرمایا نہیں ارائے اللہ جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے آپ کو علم دی ہے اس علم کی روشنی میں ان کے مابین کے مسائل کو حل کرو تو قرآن کا شارح کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب قرآن کی کسی عیات کو پیش کر دینا اور احادیث کے ساتھ ٹکرا دینا یہ بہت بڑی غفلت کی بات ہے اللہ کے دین سے اس لیے کہ قرآن حادیث آپس میں ٹکرانے والی چیز نہیں ہے یہ دونوں کلام اللہ ہے وہی جلی وہی خفی ہے تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی دن کے دشمن ہیں اور وہ مختلف قسم کے طریقوں سے مسلمانوں کو لڑاتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش میں رہتے ہیں اور نبی کو بے پریشان کرتے ہیں تو فرمایا ایسے لوگوں کے طرفدار کبھی نہیں بننا ہے کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کے باغی ہے نا فرمان ہے وسط استفاق معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے رحیمہ ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت میرا بان اللہ سبحانہ بہان ہوا تعالیٰ نے اپنے غفران کی طرف دعوت دی ہے کہ وہ غفور ہے وہ رب العالمین وہ انتہائی میرا بان ہے مانا یہ کہ ایسے صفات اپنے اندر پیدا کرو جو پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ جہاد کے لیے جانا ضروری ہے اور جو لوگ جہاد کے خلاف ہوتے ہیں منافقین وہ شکوک شبہات ڈالتے ہیں اس کی دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے طرف سے جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو اللہ نے کیا کہا قائمین کہا یہ خائینین ہے ان کی دفاع کی ضرورت نہیں ہے اور ان کی طرف داری بالکل نہیں کرنی ہے جو لوگ دین پر چلتے ہیں دین کے دعوت دین کی جہاد ان کا ساتھ دینا ہے تو یہاں پر فرمایا کہ اولا تکلخین قسیمہ اور ساتھ میں استغفار کا ذکر کیا کہ استغفار کرو اللہ تعالی سے اس لیے کہ اس کی صفات ہے غفور اور رحیم ہے ولاجا دلالزین جھگڑا مت کرنا ان لوگوں کی جانب سے یکتانون فضوم جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے یہ لوگ اپنے آپ سے قائن ہے کیونکہ بیدینی اپنے ساتھ دشمنی ہے نا اوما ظلم اپنے جانوں پر ظلم ظلمت انقین اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے منقانہ خوان جو خائن اور گناہ گار ہیں خائن لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے دین میں خیالت کرنے والے ہیں من تخناس وہ چھپتے ہیں لوگوں سے نہیں چھپ سکتے ہیں وہ اللہ سے یہ جو منافقین ہیں یہ تو لوگوں سے چھپتے ہیں معنی اپنے عقائد چھپا کر رکھتے ہیں اپنے معاملات چھپا کر کرتے ہیں لیکن کیا یہ لوگ اللہ سے بھی چھپ سکتے ہیں نہیں نہیں چھپ سکتے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اس ربیتوں جب وہ مشورے کرتے ہیں رات کے وقت مشورے کرنا جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ یہ لوگ رات کو مشورے کرتے ہیں نبی کے خلاف یہاں فرمایا کہ جب وہ رات کو چورے چپے مشورے کرتے ہیں تو وہ اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے اللہ ان کے ساتھ ہے. کون سے مشورے مالا من القول ایسی چیز کہ نہیں راضی ہوتے ہیں اس بات پر اس مشوروں میں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ کان اللہ عبا ملون ہے اللہ تعالی جو وہ عمل کرتے ہیں گرنے والا مانا کس چیز کے خلاف وہ مشورے کرتے ہیں جس بات پر وہ راضی نہیں ہوتے کیونکہ جہاد پر راضی نہیں ہوتے اس کے خلاف مشورے کرتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں ان کے خفیہ مشوروں کو جانتا ہے یہاں اللہ کے لیے کی صفت کہ اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ ہے ایک قول دو علماء کا یہ ہے کہ یہ اللہ کے صفات میں سے ہے اور متشابہات میں سے ہے متشابہ ہے لہذا اس کو بغیر تشبی کے بغیر تعطیل کے بغیر تمثیل کے ماننا چاہیے لیکن دوسرا قول جس کو امام قرطبی رحمتہ اللہ راجے کہا ہے اور بھی علماء نے وہ یہ اللہ کے صفات میں سے ہے اور اس کے معنی بطور تفسیر وہ یہ ہے کہ یہ معیت علمی اور بصری ہے اللہ سماعت کے ساتھ بسارت کے ساتھ ہر جگہ اور ہر بندے کے ساتھ ہے لیکن ذات کے ساتھ نہیں ذات کی وجہ سے اللہ عرش پر مستوی ہے اور اس کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں کہ اللہ نے اپنی معیت کے ساتھ علم کا ذکر بھی کیا ہے تو فرمایا کہ ہاں ان تم کیا ہو تم ہا اولا یہ جادل تم جگڑتے ہو تم انمون کی طرف سے فی الحاط دنیا دنیا کی زندگی میں کون ہے جو لڑے گا جھگڑا کرے گا یا ہوگا ان کے لیے ان کے طرف سے وکالت کرنے والا فرمایا اگر دنیا میں کسی منافق کے طرف سے کوئی بات کر لے چلو دنیا میں تو کر لیں گے لیکن ایک ایسے عدالت میں بھی تو ہم نے جانا ہے جس ادالت میں کوئی بھی وکالت نہیں کر سکے گا سوائے اللہ رب العالمین کے جس کو وہ اجازت دے اللہ تکون کوئی کلام نہیں کر سکے گا سوائے اللہ کی اجازت کے تو ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن کون پر وکالت کرے گا دنیا میں تو چلو ایک دوسرے کی لیے کر لیں گے آخرت میں ان کا کوئی وکیل ہوگا فرمایا نہیں ہوگا وہ سو ان ظلم نفس نَفْسَهُ جو بھی کوئی عمل کرے برا یا ظلم کرے اپنے جان پر سماستہ پھر معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے یہ جدل غفور اور پائے گا اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا نہایت میں ربان اس میں توبے کی ترغیب اور دعوت ہے کوئی بھی منافق ہو کوئی بھی کافر ہو کوئی مسلمانوں میں فاسک ہو سب کے لیے دعوت ہے فرمایا کہ اللہ رب العالمین خود تمہیں کہہ رہا ہے تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اگر تم استغفار کرو اخلاص کے ساتھ توبہ کرو تو نسوا اخلاص کا توحبہ کر لو تو غفور اور رحیمہ اللہ کو تم ایسا پاؤ گے جو انتہائی مہربان بادشاہ ہے وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا تم پر رحم بھی کر دے گا وہ سب فعل یق عرانسیم جو بھی کرے گا گناہ کا عمل تو اس کا وہ کسب اس کی وہ کمائی ہے وہ کماتا ہے اپنے لیے اس کی کمائی اپنے خلاف ہے یہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا نتیجہ اس کے نفس کے خلاف آئے گا وکان اللہ علیہ حکیمہ ہے اللہ تعالی وہ جاننے والا حکمت والا مانا کسی کا کسب اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے ہاں اگر کسی کے کسب جرم کے باوجود قتل شرک نفاق کے باوجود اللہ نے ان کو ڈیل دے رکھا ہے تو فرمایا حکیمہ اللہ کی اس کام میں حکمت ہے اور جو شخص بھی کرتا ہے کوئی خطا کا گناہ کا کام اور اسمن یا کوئی گناہ خطا اور گناہ کرتا ہے سمی سم پھر وہ باندھ دیتا ہے الزام لگا لیتا ہے بری ان بھی گنا آدمی پر فقدان مبینہ یقیناً اس نے ذمہ لگا لیا کسی کے اوپر بہت بڑا گناہ اور بہتان مانا یہ کہ اگر کسی نے کوئی عمل کیا اور اس عمل کا مرتکب وہ خود ہے اور اس کو سونپ لیتا ہے ڈال لیتا ہے ذمہ ڈالتا ہے کسی اور کا فرما یہ تو بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گنا ہے یہ تو اللہ رب العالمین کے ہاں جرم پر جرم ہے کسی بھی گنا کے اوپر اپنا گنا ڈالنا اور اس کے نتیجے میں وہ جو سزا آئے گا دنیاوی سزا وہ تو اس کے اوپر آ جائے گا پھر نتیجہ کیا ہوگا جیسے کہ یہاں پر علما نے اس کے شانین زول میں وہ واقعہ ذکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا ذرا وہ چوری ہوتا ہے اور وہ چوری کرنے والے نے ایک یہودی کے گھر میں رکھا ہے اور جب اس کی تحقیق ہوتی ہے تو اس کے گھر سے برابر ہوتا ہے برامد ہونے کے بعد کیونکہ سزا تو اس کو ملنے کا حق تھا اس نے اظہار کیا کہ میرے پاس یہ تو فلاں نے رکھا ہے اور انہوں نے کسم اٹھایا کہ نہیں ہم نے نہیں لگایا یہ خود چور ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں اس آیات کو نازل فرمایا کہ جو لوگ جرم خود کرتے ہیں اور پھر وہ کسی اور چز ذمہ لگاتے ہیں یہ تو ظلم پر ظلم ہے اسم بھی ہے موبین اسم ہے اور بہتان بھی ہے اس کے اوپر بہتان بھی لگایا تو یہ تو بہت ناجائز عمل ہے اس سے تو اجتناب مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے گنا تو اکیلے کرنا وہ اکیلا انسان کا اپنا گنا ہے لیکن گنا خود کر لینا اور اس کو اٹھا کر کسی اور کے سر توم دینا لگا دینا تو اس کو اس میں موبین کہا بہت ظاہر گنا اور اس کو بہتان کہا کسی اور کے اوپر بہتان باندھنے کے متراد خیریت لہذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے جیسا کہ مشہور ہے تو توما بن ابیرک کا واقعہ ہے یہ واقعہ جو جس کے بارے میں اس کے بارے میں علماء کا قول ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو فرمایا کہ قتادہ بن نعمان جو ہے اس کے ذرہ کو چوری کیا تھا توما نے چوری کیا تھا قطع کے ذرہ اور پھر ایک یہودی کے گھر میں رکھا تھا پہلے تو اپنے گھر میں اس نے رکھا ایسے برتن میں جس کے اندر اٹھا موجود کے گھر میں رکھنے کے لیے رستے میں آٹا گر گیا تو اس نشانی پر لوگوں نے پہچان لیا اس رستے سے آٹا گیا ہے یہودی کے گھر میں داخل ہوا ہے پہلے اس کے گھر میں تلاش کیا جب اس کے گھر میں نہیں ملا الزام اس پر دا نہیں ملا تو دیکھا کہ اس کے گھر سے رستے میں آٹھا بار کے طرف گیا ہے. اٹھے کے علامات نشانی اٹھے کے نشانات پر جب گئے تو یہ ہو کے گھر میں وہ نشان داخل ہو رہے تو جب اس کے گھر میں تعلاشی کی تو مل گیا تو انہوں نے کہا یہ تو اس نے میرے گھر میں بطور امانت رکھا ہے میں نے چوری تو نہیں کی اس نے میرے گھر میں لایا تو علامات سے تو پتہ چل گیا نا تو اس علامات کی وجہ سے انہوں نے کسمیں کھائی کہ نہیں یہ کام ہم نے نہیں کیا ہے تو قریب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قسموں پر یقین کر لیتے کیونکہ نبی تو علم الغیب نہیں ہے نا وہ تو ظاہر پر فیصلہ کرے گا جیسے کہ پہلے ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ میں تمہارے ظاہر شہادتوں پر فیصلہ کرتا ہوں اب اگر میرے فیصلے تمہارے شہاد شہادت, شہادت کے مطابق میں کر لوں کسی کا حق توڑ کر کسی اور کو دے دوں تو قطعت له لہو من النار میں نے جانم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے اس کو دے دیا تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس واقعہ کے بارے میں یہ آیات نازل کی کہ یہ توما جو ہے توما بن چونکہ چوری اس نے کی ہے توما بن ابیرکھ نے کی ہے اور چوری کیا کی ہے زورا اور وہ زورا کس کا ہے وہ قطادہ کا ہے اور اس کا الزام لگایا یہودی پر قطادہ بن نعمان اور اس کا الزام لگایا یہودی پر اور نبی صلاحت السلام نے ظاہری ان کے قسموں کا لحاظ کرتے ہوئے قریب تک یہ فیصلہ ان پر کر لیتے تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ صرف خطیت اور اطمن سم میں بھی ہی بری کوئی بھی اگر کسب کرتا ہے خطا کرتا ہے گنا کا اور پھر کسی بری انسان پر اس کو اڑال دیتا کہ یہ کام اس نے کیا ہے فخانبینا یقیناً ضرور قصد کر لیا تھا ایک گرو نے سے ان میں سے بہکا دیتے آپ کو وما ایو دل نہیں بہکاتے اپنے جانو کو وما اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا اس میں اللہ سرحان نے ایک تو یہ مسئلہ بتایا کہ کوئی بھی شخص ہو وہ معاسیت سے اللہ کے فضل کے بغیر بچ نہیں سکتا کیونکہ یہاں خطاب کس کے بارے میں ہے نبی کے بارے میں اولا اولا فضل اللہ علیہ و رحمت ہو اگر اللہ کا فضل رحمت شامل حال نہ ہو جائے تو کوئی بھی شخص گناہ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اپنی قوت و طاقت سے نہیں بچا سکتا ہے بلکہ اللہ کے فضل سے ہی انسان کو نجات ملتا ہے دوسری بات کہ لوگوں میں ایسے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں جب نبی کی موجودگی اور دور میں تھے تو آج کیسے نہیں ہوں گے جو ہدایت پر چلنے والوں کو گمراہ کرنے کے درپے رہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو گمراہ کر دے ہدایت سے ان کو پیر دے اور توحید و سنت سے ان کو پیر دے ان کا ان کا کام یہ ہوتا ہے مسلسل تیسری بات جو اس آیات میں شامل ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت کو اتارا ہے مانا قرآن و سنت یہ دونوں من جانب اللہ ہے اس کے لیے لفظ نزول آیا ہے وہ امض اللہ علیہ کل کتابہ اللہ نے نازل کیا ہے کتاب کو اور حدیث کو اور چوتھی بات اس میں یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی کے پاس علم نہیں تھا جو لوگ کہتے قانا وما یکون پہلے سے وہ تا یہ غلط ہے اللہ فرماتے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے جس کا تجھے علم نہیں تھا تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ جو کچھ علم نہیں تھا وہ سب اللہ نے دے دیا وہ بعد میں عالم الغیب ہو گیا نہیں اس آیات کے نزول کے بعد جیسے کہ علماء نے لکھا ہے کہ کئی صورتیں نازل ہوئی ہیں اس کے بعد بہت سارے صورتیں ہے۔ اور اس کے بعد کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے غیب کی نفی کی ہے اس کے بعد کئی ایسے واقعات آئے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ان واقعات میں علم نہیں تھا اور اللہ نے وہی کے ذریعے سے وہ واقعات حل کیے اور اس سے دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے پانچویں بات وکان فضل اللہ علیہ کا کہ سب سے بڑا فضل اگر کسی پر ہوا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبیوں کا امام بنایا اور ہدایت کا دروازہ اللہ نے اس پر کھول دیا قیامت کے دن جنت کا دروازہ اس کے لیے کھولے گا جنت میں سب سے پہلے وہ داخل ہوگا قیامت کے دن آدم علیہ السلام سمیت تمام لوگ اس کی شفات کے منتظر ہو گئے تو فضل عظیم اس پر اللہ نے کیا ہے نہیں ہے کوئی خیر اکثر ان کے مشوروں میں سرگوشیوں میں سرگوشیاں بہت ہوتی ہے جس طرح آج بھی ہے نا تنظیموں والے بس میٹنگ اور میٹنگ ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا میٹنگ ہے اور میٹنگ ہے تو اللہ فرماتے اگر میٹنگ ہے چلو ہونے دو لیکن اس کے لیے کچھ اصول بتایا فرما مشوروں میں خیر نہیں ہے علامہ بحث مگر یہ کہ وہ میٹنگ اس جرگے میں صدقے کا حکم ہو اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنا خود بھی دینا دوسروں کو بھی ترغیب دینا یہ نہیں کہ جس طرح عام اس وقت ماحول بن چکا ہے نا کہ جو بیان کرے گا ان باتوں پر وہ خود عمل نہیں کرے گا یہ ماحول اس وقت بن چکا ہے ہونا تو یہ چاہیے جو بیان کرنے والا ہے اس پر وہ خود عمل کرے اور پھر دوسروں کو دعوت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سخاوت کے مسئلے میں آپ جاتے ہیں تو سب سے بڑھ کر سخی کون ہیں وہ خود ہیں آپ جرت اور بادری کے مسئلے میں جاتے ہیں جہاد کے عنوان میں تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب جنگ میں شدت آ جاتی تو ہم اللہ کے نبی کے قریب جا کر کے پنا لیتے پناہ لینے سے مراد یہ کہ جس طرح ہوتا نا جنگ میں کہ بھئی اس آدمی کے میں قریب ہوں جو بڑا جمجو ہو بڑا دلیر ہو تاکہ اس کے ساتھ میں بھی ہمت پکڑ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ شدت جنگ کی وجہ سے جب ہم پر کوئی تکلیف آ جاتی تو ہم اللہ کے رسول کی قربت کر لیتے ہیں. اس کے قریب چلے جاتے کیونکہ وہ بڑا دلیر تھا اس کے ماہیت میں پھر ہم آگے لڑ سکتے گویا اس کے ہم پناہ حاصل کر دیں یہ اس کی ضرورت کا اس طرح نبی علیہ السلام کے پاس مال آیا مالی غنیمت کی صورت میں تو آپ نے کس انداز میں خرچ کیا جیسے کہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ سلاۃ السلام نماز پڑھنے کے بعد جلتی گھر سے مسجد سے نکل گئے سارے کرام فرماتے ہم پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی تو ذکر اسکار کے بغیر جلتی نہیں جاتے پھر ہم اس طرح بیٹھے رہے ہیں کہ اتنے میں کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی تشریف لائے کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میرے صحابہ کی طبیعتیں میرے بارے میں کیا ہے تشویش میں ہوں گے فرمایا کہ شاید تم لوگ اس تشویش میں ہوں گے کہ پیغمبر جلدی کیوں گیا مسجد سے میں اس لیے گیا تھا کہ مجھے نماز میں یاد آیا کہ کچھ سونا جو مال غنیمت سے گھر میں رہ گیا تھا صدقے کے طور پر اس کو دینا تھا اور میں بھول گیا تھا اس کو گیا تھا بولنے کے لیے گھر میں کہ اس کو دے دو گھر میں اتنا کچھ وہ نہیں چھوڑتے تھے اب اتنے مال آنے کے باوجود جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے ہیں تو اس کا ذرہ یہودی کے گھر میں رہ رہا گیروی بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے وفات ہونے کے بعد بھی اس کا ذرہ گروی رہ گیا رہن رہ گیا تو مانا یہ کہ جب کسی اور کو آدمی صدقے کا حکم دیتا دیتے اللہ کے رستے میں خرچ کرو تو جو بولنے والا ہے اگر اس کے پاس مال ہے کم ہے یا زیادہ تو وہ بھی اپنے استطاعت کے مطابق خرچ کرے یہ نہیں کہ جس طرح بولنے والوں کا طریقہ ہے جس طرح ٹیپ لگاؤ ٹیپ اب وہ ٹیپ ہیں اور اس میں کیسٹ ہے نا اس سے تو تقریر نکلے گا لیکن وہ تقریر اس پر خود تو اثر نہیں کرے گا کہ وہ ٹیپ نمازی بن جائے گا اور جہادی بن جائے گا اسی طرح یہ معاملہ اللہ معاف کرے بن چکا ہے کہ جو بھی آدمی جس چیز کا دعوت دیتا نا خود اس میں آپ دیکھیں گے وہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہے نہیں کرتے اس پر عمل حالانکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ ہونا یہ چاہیے کہ وہ چیزیں ہمارے اندر خود موجود ہو قرآن ہم پڑھتے ہیں حدیث ہم پڑھتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں طالب العلم ہے علماء کے سبب میں چلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں سب سے پہلے ہمارے اندر ہونی چاہیے صحاوت ہونا چاہیے اور عمل بن معروف ہونا چاہیے تو فرمایا کہ زیادہ مشوروں میں سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے ہاں اس میں خیر ہے کہ وہ صدقے کا حکم دے او معروف یا کسی نے کام کا او بین الناس یا لوگوں کے درمیان میں کوئی اصلاح کے بات اس کے لیے جمع ہو گئے آپس میں لوگ لڑ پڑے ہیں ان کی اصلاح کرنا ہے فرمایا <تصفح> وہ فضا لے کر جو بھی یہ کام کرے اب تفاح اللہ لیکن اللہ کی رضا کے لیے ایک تو ہے نا کہ کسی کی رضا کے لیے کسی کے کی رضا کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے ہم جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگر نہیں پڑھیں گے لوگ کہیں گے یا کیسے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تو اب اس نماز کا ہمیں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ ابتخا امرضات اللہ نہیں ہے اس میں اسی طرح اگر ہم دعوت کرتے ہیں مطلب کسی جگہ میٹنگ کرنا ہے لوگوں کو جمع کرنا ہے میٹنگ کرنا ہے میں سمجھتا ہوں اگر میں اس میٹنگ کو نہیں کرواؤں گا خود نہیں کروں گا تو تنظیم والے بولیں گے بھائی تم نے میٹنگ کا کام ہی نہیں کیا تم کو تو میٹنگ کرنا تھا یہ کام کرنا تھا وہ کرنا تھا اللہ فرماتے ہیں نہیں جب تک ابتخا امرض اللہ نہیں ہوگا صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے تو اس وقت تک تمہیں کوئی بھی کام کا عجر نہیں ملے گا فرمایا فسوان قریبا دیں گے اجر عظیم مانا عظیم اخلاص پر بنا ہے اگر اخلاص ہے تو اجر عظیم ہے اخلاص نہیں ہے تو عمل کتنا ہی بڑا ہے عمل عظیم ہو سکتا ہے اس میں اجر عظیم نہیں ہوگا عمل صغیر ہو سکتا ہے لیکن اخلاص ہے تو اس میں اجر عظیم ہے اللہ ہم سب کو عمل دیتہ